يسأل عن ذنبه ولا جان سو اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جب قیامت واقع ہوگی اور مردے اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف دوڑیں گے اس دن کسی جنو ان انس سے اس کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ سب اپنی اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے جیسا کہ اللہ نے سورہ عال عمران آیت ایک سو میں فرمایا ہے یوم تبیز وجوہوں و تسود وجوہ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ اور یہاں آیت اکتالیس میں فرمایا ہے کہ اس دن مجرمین اپنی خاص نشانیوں کے ذریعے پہچانے جائیں گے اور فرشتے ان کی ٹانگوں کو ان کی پیشانیوں سے ملا کر باندھ دیں گے اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے اور جہنم اور جہنمیوں کی یہ دل فگار منظر کشی یقیناً ایک نعمت ہے کیا آدمی جہنم کی ہولناکیوں کو یاد کر کے اپنی اصلاح کر سکتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گی